محترم سامعین اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے ملت ابراہیم حنیفن اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم جو یک طرفہ تھے ان کی ملت کی پیروی کریں آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنا ایک سعادت مندی تھی اور ہے یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اللہ تبارہ کا وطالہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم و یہودی نسرانی مسلما ابراہیم علیہ السلام یہودیہ عیسائی نہیں تھے یہودیت عیسائیت تو بعد میں آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یک طرفہ بندہ تھا اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت جوڑنا چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے ان سے <النَّبِي> ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تم ابراہیمی بننا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی پیروی کرو ابراہیم علیہ السلات السلام ہمارے نبی کے دادا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خلیل بنایا اللہ کے حبیب تو بہت زیادہ ہیں جن کے بارے میں خلیل ہونے کی دلیل ہے وہ دو ہیں ایک کا نام ابراہیم ہے اور دوسرے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوکن تو متحد خلیل اللہ تحت تو ابا بکر خلیلا اگر میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بنا لیا ہوتا لیکن ربض الجلال نے یہ مرتبہ میرے دل میں اپنے لیے پسند کیا ہے ولا کنہ خلیل اور لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں اور خلیل کا مرتبہ جب اللہ کو دے دیا اللہ نے وہ مرتبہ مجھ کو دے دیا تو اب اس مرتبے پر کوئی مخلوق فائد نہیں ہو سکتی تو ابراہیم علیہ السلاط السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں ہر شخص کا دوست بہت ہوتے ہیں مگر ایک دوست سب سے قریبی ہوتا ہے وہ جو سب سے قریبی اور محبوب دوست ہوتا ہے وہ اس کا خلیل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو سب سے زیادہ قربت دی جائے قریب رکھا جائے قریب ہوا جائے اور سب سے زیادہ محبت ربلال علی کرام سے کی جائے خلت کا خلیل ہونے کا درجہ صرف رب الجلال کا حق ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے والذین آمنوا اشد جو ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید محبت صرف اللہ تبارک کا تعالی سے کرتے ہیں اور من سے میں یہ تقریدوں اللہ بعض لوگ اللہ کے ساتھ شر کرتے ہیں اور ان کے شر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حب الحم کا حب اللہ وہ اللہ جیسی محبت مخلوق سے کرتے ہیں وہ لدین آمن و اشدحب اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت عرب الجلال سے کرتے ہیں تو یہ جو سب سے زیادہ محبت والا درجہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلاۃ السلام نے وہ اللہ کو دیا ہے اور سب سے زیادہ محبت والا درجہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ اللہ کے خلیر ہیں اور دونوں کا دین ایک ہے بلکہ تمام انبیاء رسل کا دین ایک ہے اور ان کی شریعتیں مختلف ہیں تو ابراہیم علیہ السلاط السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ابھی نبوت نہیں ملی تھی ملاقات آتا ابراہیم اور استا ہم کب وہ کنہ عالمین ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت دے رکھی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا اسلم مسلمان ہو جا کال اسلم تو رب العالمين. میں اللہ کے سامنے سرنڈر ہو گیا اسلام کمانا ہوتا ہے سرنڈر ہو جانا اللہ محفوظ رکھے کسی کے سامنے کوئی گن لے کر آ جائے بولے ہاتھ کھڑے کرو وہ ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے اب وہ کام کرتا ہے جو یہ کہتا ہے اپنی مرضی نہیں چلاتا اس کو کہتے ہیں اسلام عربی زبان میں اس اسلام ہینڈز اپ ہو جانا آپ ہر نماز میں کئی دفعہ ہینڈز ہو جاتے ہو ہاتھ ہینڈز ہو جاتے دل نہیں ہوتا یہ کیا ہے نماز میں ہاتھ کھڑے کر لیتے ہو یا اللہ میں حاضر ہوں میرے ہاتھ کھڑے ہیں اب جو تو فرمائے گا وہ ہوگا اور جو میرا دل چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا اسلام تو رب العالمین. وہ گن والا کہتا ہے پیسے نکالو نکال دیتا ہے چابیاں نکالو چابیاں نکال دیتا ہے خزانہ نکالو خزانہ نکال دیتا ہے کریڈٹ کارڈ کا پاسورڈ بتاؤ وہ بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ چلو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اپنی مرضی نہیں چلا سکتا جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے اسلام کا معنی یہ کہ اللہ تبارہ کا وطالہ کا حکم آ جائے اس کے بعد پر میرے دل کی نہیں چلے گی میری برادری کی نہیں چلے گی میری بیوی بی کی نہیں چلے گی میرے شوہر کی نہیں چلے گی میرے بچوں کی بات نہیں چلے گی بلکہ میرے مولوی اور پیر کی بات بھی نہیں چلے گی اب یا اللہ جو تو فرمائے گا وہ چلے گا یہ ہے اسلام کہا اسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مار کر لڑنے کے لیے جاتے تو کیا فرماتے اسلم تسلم یوتی کملاح الجرمر تین عیسائیوں کے بادشاہ کو خط لکھا کہا مسلمان ہو جا متی ہو جا ہماری بات ماننے لگ جا سلامتی پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تجھے ڈبل اجر دے گا عیسیٰ علیہ اسلام آئے تو تم عیسائی ہو گئے میں آیا تو تم مسلمان ہو گئے اللہ تمہیں دو رجر دے گا. اور اگر مسلمان نہیں ہوا تو اپنے ساتھ ان لوگوں کا گناہ لے کر بھی جہنم میں جائے گا جو تیری وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے ان کا بھی گنا لے کر جائے گا تو اسلام کیا ہے است اسلام اپنے آپ کو سپرد کر دینا اپنے آپ کو حوالے کر دینا اس کی بات ماننا اپنی نہ چلانا اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں اور آپ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی دیکھ لیں آپ کو کہیں بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے کچھ فرمایا ہو اور انہوں نے کچھ کہہ دیا ہو دل نہیں مانتا نہ مانے بیوی بی بچے معاشرہ نہیں مانتا فرو نہیں بس جو رب تو نے فرمایا ہے وہ ہوگا فرما جنا البن قال ہادا ربی جب رات ہوئی تو ستارہ دیکھا بولے کیا بات ہے اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا اور اتنا روشن ہے کیا کمال ہے لگ رہا ہے یہ میرا رب ہے تصور یہ ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو بلند ہو اور با کمال ہو خوبیوں والا ہو اور اس کو کوئی زوال نہ آئے مخلوق کا کمال اس کے زوال کی نشانی ہوتی ہے کیا سمجھے مخلوق کا کمال اس کے زوال کی نشانی ہوتی ہے جو بھی کمال پہ جاتا ہے اس کو زوال شروع ہو جاتا ہے لیکن خال کے کائنات کا کمال کمال ہی کمال ہے اس میں زوال نہیں ہے تو کہا جب دن ہوا تو وہ چھپ گیا تو کہا یہ تو زوالا گیا اس کو یہ رب نہیں ہو سکتا چاند دیکھا تو کہا یہ پھر رب ہو سکتا ہے وہ بھی چھپ گیا کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا جب سورج تلو ہوا کہا کالا ہاضا ربی ہاضا اکبر یہ بڑا ہے پھر یہ رب ہوگا جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا یا اللہ میں ان سب کے داؤں سے بری ہوں یہ میرے رب نہیں ہو سکتے میرا رب وہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے قوم سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم مہد ہی تماثیل الما آ کے پھول یہ بت جن کے سامنے آ کر جھکتے ہو یہ کیا ہیں ہل یس میں آؤں جب تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری بات سنتے ہیں کیا تمہیں کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں کہنے لگی ہمیں زیادہ سوال جواب کا نہیں معلوم ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ابا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے بیٹا تم بھی ایسے کرنا اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے بہت بڑی مصیبت ہے میں تم درس ہو رہا ہے جمعہ ہو رہا ہے خطبہ ہو رہا ہے سنو لیکن سنو بیٹے ان کی خالی نماز پڑھنا ان کی بات مت سننا نماز پڑھ کر آ جانا کان لپیٹ کر کہیں کانوں میں کوئی رب کا قرآن نہ پڑ جائے بس مسجد قریب یہ ہے اس لیے ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں باقی ان کی بات میں سن ابا کی نصیحت ہے اپنے دماغ کا سوئچ آف کیا ہوا ہے اس کو ڈیسیبل کیا ہوا ہے ویسے کاروبار ہٹی دکان میں ابا کو مشورے دیتا ہے ڈکٹ کرتا ہے یوں نہیں یوں کرو تو زیادہ فائدہ ہے ابا بھی اس کی بات مانتا ہے کاروبار ہٹی میں اتنا چرا کے اتنا چالاک ہے اور جب دنیا جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کر مولوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے جب جہاں لے جاؤ کھڈے میں لے جاؤ جانے کو تیار ہے دین کا معاملہ ہے تیرے کندھے پر ہاتھ ہے اپنا سوئچ آف ہے آنکھوں پر پٹی ہے جہاں چاہو لے جاؤ بڑے بڑے, بڑے بڑے دماغ بڑے بڑے دماغ بندے بیچ کھانے والے بڑے خراٹ اور چالاک دین کے معاملے میں بدھو بن جاتے ہیں اپنی عقل کا سوئچ آف کر دیتے ہیں جو ابا نے کہہ دیا جو مولوی نے کہہ دیا جو پیر نے کہہ دیا جو پیشوا نے کہہ دیا جو برادری کے بڑے نے کہہ دیا جو بیوی نے کہہ دیا وہ چلے گا لیکن یہی حالت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی تھی کہا وجد نہ آبا نا کدا لکھے ہمیں کچھ معلوم نہیں یہ کیا ہے کیوں جھکتے ہیں سنتے نہیں سنتے ہمیں تو معلوم ہے ابا کرتا تھا ہم نے کرنا اور بس کہا اچھا پھر میں ان کا حساب لگاؤں گا ان کے سامنے کھانے رکھ دیتے تھے کہ بابرکت ہو جائیں گے تو اٹھا کر کھا لیں گے آئے ابراہیم علیہ السلام دیکھا کھانے پڑے ہوئے ہیں کہا اللہ کلون کھاتے کیوں نہیں ہو مالکم لات ان سے بولتے کیوں نہیں ہو نہ کھاتے ہیں نہ بولتے ہیں کلہاڑا پکڑا اور کسی کی ٹھانگ کسی کی بازو توڑ دی کسی کی گردن اڑا دی اور بعد میں کلہاڑا رکھ دیا بڑے کے اوپر اب وہ آئے دیکھا معبودوں کا حال خراب ہے منفا اللہ ہو ظالمی بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا کہنے لگے کہ زیادہ تفتیش کی ضرورت نہیں ایک ہی باغی ہے یو کار ابراہیم اسی نے کیا اور کوئی کر نہیں سکتا بلاؤ اس کو بلایا آپ نے کام کیا انتفال تحادہ بھی آرے حتنا یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام فرماتے دیکھو بات سنو کوئی عقل کی بات کرو جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی کیجویلٹی کوئی فائرنگ کوئی بات تو جو لوگ زخمی ہوتے ہیں سب سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ کیا ہوا ہے تو یہ جس کی بازو ٹوٹی ہے بول تو سکتا ہے نا ان سے پوچھو بل فالح کبیرا گراؤنڈ ریالٹی یہ بتاتی ہے کہ یہ صحیح سالم بھی ہے کندھا بھی اس کے اوپر کلہارا بھی ہے اور باقی سب ٹوٹے پھوٹے ہیں تو زمین کی حقائق تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سر سارا کیا ہے فس ان کا میم تکون پوچھو ان کو سب سے پہلی گواہی تو ان کی ہونی چاہیے کہنے لگے والا عالم تما ہا بولا کون ابراہیم آپ آب کو یہ تم علوم ہے یہ بول نہیں سکتے تو نہایت افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کو تمہاری حفاظت کرنا تھی ان کی تم حفاظت کرتے ہو اور وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے اور ان کی پوجا کرتے ہو اب لوجک میں ہار گئے دلیل میں ہار گئے چھوڑو چھوڑو چھوڑو چھوڑو اس کو بادشاہ کے پاس لے جاؤ بادشاہ کے پاس ہاں بھائی تیرا کون رب ہے کالا ربی اللہ وہی امید میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا اور مارتا ہے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں کہا اچھا ہاں میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا المغرب بھی مغرب فبو لا جواب ہو گیا باطل جب بھی لا جواب ہوتا ہے تو دھوس پہ آ جاتا ہے پھر وہ زوران مئی پر آ جاتا ہے کہنے لگا چھوڑو اس دلائل کو مناظرے کو پکڑو اس کو جلاؤ بڑے بڑے لوگ منتے مان رہے ہیں میرا بیٹے کو شفا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنے من لکڑی دوں گا میرے بچے کو میرا بچہ گمشدہ واپس آ جائے تو اتنے ٹن لکڑی دوں گی بڑی بڑی منتے مان کر لمبا چوڑا ڈھیر لگا دیا لکڑی کا ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے خوش قسمت لوگ ہیں آپ تھوڑا آگے ہو جو جگہ خالی کرو بہت خالی جگہ ہے پیچھے رو اٹھ کر آ خوش قسمت لوگ ہیں آپ کے آپ کی پیسے توحید کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی کے منہ کا لکما بنتے ہیں کسی کی پیاس اور بھوک بجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ورنہ دنیا بڑی پڑی ہے ایسے لوگوں سے جن کے پیسے اس طرح کے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے تو لکڑی دوں گا آپ کے ملک کا ایک پارٹی گئی یمن اور جا کر کے وہاں کے توحید والوں سے کہتے ہیں کہ اویس کرنی رحمہ اللہ کا مزار بنانا ہے کروڑ لگے دو کروڑ لگے دس کروڑ لگے ہم لگائیں گے بس تم خالی ہمیں اجازت دے دو خوش قسمت ہیں آپ لوگ جن کے پیسے کسی حلال جگہ پر لگتے ہیں جن کا آخرت میں اجر ملے گا اور وہ لوگ جو آپ کا پیسہ لے جا کر کے صحیح جگہ پر لگاتے ہیں وہ آپ کے محسن ہیں ان کا آپ پر احسان ہے کہ آپ کے پیسے کا صحیح ریٹ لگواتے ہیں آپ کے پیسے کے صحیح ریٹ لگواتے ہیں ورنہ بے شمار لوگوں کا پیسہ اس طرح ضائع ہو رہا ہے اس طرح کے آڑے تیلے کام شرک والے کام اللہ کی بغاوت والے کام ان میں استعمال ہو رہا ہے بڑا ڈھیر لگا کر ابراہیم علیہ اسلام کو پھینک دیا ربیعت الجلال نے وہی کی کس کو اللہ وہی کرتا ہے نبوت والی وہی تو انسان پر کرتا ہے اور باقی اپنا حکم وہ کسی غیر جاندار کو بھی بتا دیتا ہے وہ او حیرا ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کر لیتا ہے آگ کی طرف حکم نازل کیا یا نارو کو سلام اللہ ابراہیم ٹھنڈی ہو جا تجھے جلانے کی اجازت نہیں اور سن ٹھنڈی اتنی زیادہ نہیں کہ ٹھنڈی سے بھی انسان جل جاتا ہے سنو بائٹ ہو جاتی ہے ایسی بھی نہیں سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا بتا دیا کہ تم رب کے ہو جاؤ پھر ساری کائنات رب کی ہے وہ سب کی سب کو تیرے لیے مسفر کر دے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب دنیا کو امریکہ چلاتا ہے یہ توحید میں خلل ہے آج بھی ساری کائنات کو میرا رب چلاتا ہے میرا رب وہ ہے جو چھری سے کاٹنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے گولی سے لگنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے آگ سے جلنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے سمندروں سے بہاؤ کی صلاحیت چھین لیتا ہے آگ عرب الجلال وہ ہے کہ برف نہ بنے پانی پانی ہو مگر دونوں طرف اکٹھا ہو جائے پکانا کلو ہرکا تو دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح اونچا ہو جائے اور بیچ میں سے فضر ترین لا تاف درخوں والا تکشا بیچ میں سے اللہ بارہ راستے بنا دے اور جہاں صدیوں پانی بہتا رہا ہو اس کو ایک منٹ میں خوش کر دے یہ میرا رب ہے جو آج بھی قادر مطلق ہے آج بھی وہ سارے کام خود ہی کرتا ہے بیالیس ملک دنیا کے اعلی ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ بہترین کمیونیکیشن سسٹم کے ساتھ بہترین سرویلنس سسٹم کے ساتھ بہترین میڈیا کے ساتھ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ آئے اور مقابلے میں نہتے کنگلے پٹے پجامے اور جوتے والے جو پورے ملک پاکستان اور افغانستان کا ایک پرسنٹ بھی نہیں تھے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے ان سارے کے سارے لشکروں کو بھگا دیا اور وہ بھاگنے میں ایک دوسرے سے جلدی کر رہے تھے مجھے پہلے بھاگنے دو وہ کہتا تھا مجھے پہلے بھاگنے دو یہ کیا ہے اگر آنکھیں کھلی ہوں بھیجا کام کرتا ہو تو یہ عجوبوں میں سے عجوبہ ہے اور میرا رب اپنے اپنی ذات کا ثبوت دیتا ہے کہ آج بھی میں ہوں آج بھی ساری کائنات کو میں ہی چلا رہا ہوں آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام اسلام بج گئی تو باہر آ گئے دشمن حیران پریشان وقت گزرتا گیا دعوت کا کام کرتے رہے گھر سے شروع کی اپنے ابا سے کہتے ہیں یا اب اتھی لمبا یس ما والا یوگ سرو والا یوگ نیان کے شیا ابا آپ ایسے معبودوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں آپ خود ہی تو بنا رہے ہوتے ہیں خود ہی اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں جا نہیں علم میرے پاس علم ہے تیرے پاس نہیں ہے لو آج کسی بڈھے کے سامنے ایسی بات کر کے دیکھو کوئی بچہ اپنے ابا کے سامنے ایسی بات کر کے دیکھے کہ ابا آپ آب شرک چھوڑ دو آپ کے پاس علم نہیں مجھے میں نے دورہ کیا ہوا ہے میرے پاس علم ہے پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے یہی حال ہوا تھا وہاں بھی جو مصیبت اس وقت تھی وہی آج ہے کئی لوگ بولتے بولے میری ساٹھ سا, ستر سال عمر ہو گئی اور میں نے آج تک یہ حدیث نہیں سنی تو کہاں سے ترے بابا تیری ساٹھ ستر عمر معلوم نہیں دکان ہٹی پر ہو گئی یا بیسوں کے کھلواڑے میں ہو گئی کہاں ہو گئی تو اس سے یہ کیا اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہر حدیث جو تجھے علم نہ ہو وہ حدیث نہیں ہوتی دیکھو دعویٰ کتنا بڑا ہے یہ دعویٰ ابو بکر صدیق بھی نہیں کر سکتے رضی اللہ عنہ کہ جس حدیث کا مجھے علم نہیں وہ حدیث نہیں ہو سکتی اور یہ ساری زندگی نہ جانے کہاں گزاری اور یہ دعویٰ کر دیتے تکبر ہے کہ حق کو میں نے ماننا نہیں ہے یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے تو علم میں بھی چھوٹا ہونا چاہیے میں عمر میں چار دن پہلے پیدا ہو گیا تو اس کو میری بات ماننی چاہیے یہی سبق پڑھایا جاتا ہے نیچے تک کہ تم نے یہ کرنا ہے جو میں کہتا ہوں ابا کا دین چلے گا اللہ کا دین نہیں چلے گا یہ بہت بڑی مصیبت ہے معاشرے کی طرز کون پہ اڑنا آئینے نو سے ڈرنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں ابا جان اخاف ان یمسک عذاب من رحمان علی شیتانی ولییا مجھے ڈر ہے وہ جو رحمان رحمتیں شفقتیں کرنے والی ذات ہے وہ غصے میں تجھے پہ عذاب نازل نہ کر دے کیا جواب دیتا ہے اور آگے بن انتان آلحتی ابراہیم اچھا تو میرے معبودوں سے بے رزبتی ہو اختیار کرتے ہو ارجمنا ایک معنی میں تجھے گالیاں دوں گا دوسرا مانا میں تجھے پتھر ماروں گا وہ جرنی ملیا میرے گھر سے نکل جا گھر سے نکال دیا کیا کہتے سلام علیکم میں پھر بھی تیرے لیے دعا ہی کرتا ہوں سستہ اللہ کا رب بھی ان حکام میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں گھر سے نکلے حضرت سارہ سے شادی ہوئی ایک جگہ جا رہے ہیں راستے میں کسی ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو سن کر دیا حضرت سارہ سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو میں بعد آ جاؤں گا دعا کی تو پھر وہی حرکت پھر سن ہوا پھر دعا کی پھر حرکت آخر ان کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ایک لونڈی دے دی اس کا نام حاجر تھا جن کو آپ اما حاجرہ بولتے ہیں حاجر نام کی لونڈی دے دی اسی سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی اولاد نہیں تھی کتنی بار اللہ سے مانگا ہوگا اولاد دے دے نہیں تھی ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ تو سب کچھ کر لیتے ہیں جو چاہے کر لیتے ہیں مختار کل ہوتے ہیں اللہ جیسے اختیارات رکھتے ہیں نہیں خفیہ کال رب ان شیبا شفیہ ربلی ملحین امبیا اکرام اولاد کی دعا کرتے ہیں کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں عورتیں ان کی بیویاں باندھ ہو جاتی ہیں اللہ تبارک کو تعلق نہیں دیتا آج بھی اور کل بھی ہمیشہ سے ہمیشہ تک سارے کے سارے اختیارات میرے رب الجلال کے ہاتھ میں چاہے تو انبیاء بی کو موڑ دے نہیں دیتا چاہے تو کسی عام گنا گار کی بات مان لے بے. وہ بادشاہ ہے اس کو کوئی ڈکٹے نہیں کر سکتا لا یوسلون اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تم کیا کرتا ہے اور اس ساری کائنات کو پوچھ سکتا ہے کہ تم کیا کرتے اللہ اکبر کہنے لگی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ لونڈی آپ لے لے ہو سکتا اللہ اس سے اولاد دے دے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اللہ فرمایا فرمایا ویزا ابراہیم اور ابو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ پیپر لیے اچما ہننا ابراہیم علیہ السلام نے سب نے سو نمبر لیے پورے نمبر لیے کیا پیپر لیا ہے گھر سے نکلنا پڑا قوم مخالف ہو گئی آگ میں ڈال دیے گئے یہ سب پیپر ہیں امتحانات ہیں آزمائشیں ہیں مصیبتیں ہیں بلائیں ہیں پھر کہا یہ جو بچہ ہے اور یہ جو اس کی ماں ہے ان کو دورانے زچگی جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ کیوں بھائی اگر آپ سے اللہ تعالیٰ کہے کون کون تیار ہے آپ تو جاب سے چھٹیاں لے لیتے ہو بھائی ہاں جاب سے چھٹیاں لے لی ہیں کیوں میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے کیر کی ضرورت ہے گھر میں سب کچھ ہے نل کھولو تو پانی آ جاتا ہے چولہا کھولو تو گیس آ جاتی ہے چار دیواری اور جنگلے اور گرلیں لگی ہوئی ہیں سیکورٹی بھی مکمل ہے ہر چیز پوری ہے اس کے باوجود آپ کی حالت یہ ہوتی ہے اور ادھر کہا زچگی میں اپنے بچے اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑو جہاں نہ پانی ہے نہ جنگلی درندوں سے بچنے کا کوئی انتظام ہے اور نہ کھانے کی کوئی چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں چھوڑ کر کے آ جاتا دل مانتا ہے نہیں مانتا برادری بیوی مانتی ہے نہیں مانتی لیکن ابراہیم علیہ اسلام کو کسی سے نہیں پوچھنا چھوڑ کر واپس جانے لگے بیوی کہتی ہے وہ غلطی ہو گئی ہم سے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں دل غم سے معمور ہے زبان بول نہیں پائی آسمان کی طرف انگلی کر دی فرماتی ہیں اگر اس رب کا حکم ہے تو پھر ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا بچہ بلک رہا ہے پانی نہیں مل رہا سفا پر چڑھتی ہیں کہ کہیں دور کوئی کبا نظر آ جائے پانی ہوگا تو پرندے ہوں گے کچھ نظر نہیں آتا پہاڑ پر جب چڑھتی ہیں تو دوڑا نہیں جاتا جب دونوں پہاڑوں کے برابر بیچ میں چلتی ہیں تو دوڑ کر تاکہ بچہ بلکر آج جلدی انتظام ہو جاوے مروہ پر چڑھتی ہیں تو چڑھائی میں دوڑا نہیں جاتا اتر اترائی پر بھی دوڑا نہیں جاتا کہیں پانی نظر نہیں آیا مگر اما کو سبر بھی نہیں آتا پانی بھی نہیں ہے ابھی تو میں سفا سے آئی ہوں دوبارہ وہاں جاؤں گی تو کیا نظر آئے گا ہو سکتا ہے کہیں نظر آ جائے پھر سفا پر پھر مروہ پر آج جہاں وہ آہستہ چلتی تھی وہاں حاجی آہستہ چلتا ہے جہاں وہ دوڑتی تھی وہاں دوڑتا ہے واپس آئی بچہ بل کر رہا ہے ایڑیاں مار رہا ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے جہاں اس نے ایڑی رگڑی وہاں جبریل امین نے پر مارا اور ایسا پانی نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو کھانا پانی کچھ بھی نہ ملے خالی پیتے چلے جاؤ اللہ تعالی آپ کا گزارا چلاتا چل اب ادھر یہ اللہ تعالی آئے کہتے ہیں مکہ میں خوف و ہراس بہت تھا نبی علیہ سلاد کے ساتھیوں کی پٹائی ہوتی تھی مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں پوچھوں کہ وہ نبی کون سے ہیں جن کی جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں دو ایک ہفتے تین ہفتے لگ گئے میں حرم میں بیٹھا رہتا اور پانی پیتا رہتا کھانا وانا کچھ نہیں کھایا میں نے پانی پیتا رہتا حتیٰ کہ میرا جسم موٹا ہو گیا پانی پیتا رہتا کھانا بالکل نہیں کھایا میرا جسم موٹا ہو گیا پھر ایک دن حضرت علی ملے کہا آپ کافی دنوں سے ادھر ہیں کس کام پر آئے ہیں کہا آپ مجھے نیک آدمی لگتے ہیں دراصل میں اس نبی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نبوت کا دبا کیا وہ مجھے لے کر چلے گئے اتنے دن بغیر کھانے کے خالی پانی پیتے رہے کہتے میرا وزن زیادہ ہو گیا یہ وہ پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا دیکھو ساتھ ساتھ قربانیاں اور ساتھ ساتھ انعامات انہوں نے قربانیوں کی حد کر دی اور ربیع جلال نے انعامات کی حد کر دی اللہ اکبر تھوڑے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں یا اللہ انسکن تم ضروری بواجنگ ہر محرم یا اللہ میں نے اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا جہاں پہ کھیتی نہیں ہوتی جہاں پر پانی پینے کے لیے نہیں ہے لیکن تیرا ہر موجود ہے کیوں لائے ہو مقصد کیا ہے قرآن مقصد بیان کرتا ہے پر ربنا رب بنا اے اللہ اس لیے لایا ہوں تاکہ نماز قائم کریں مجھے لوگ پوچھتے ہیں گھر کے پاس مسجد نہیں تو ادھر ادھر نماز پڑھ لیا کریں اور میرے عزیز بھائیوں جب آپ مر جاؤ گے تو تمہاری اولاد کہے گی جہاں ابا نماز پڑھتا تھا یہی عقیدہ بھی ٹھیک ہے ہاں نا وہ کہیں گے یہی عقیدہ ٹھیک ہے میں ان کو کہتا ہوں اپنا گھر بیچو کسی مسجد کے بغل میں آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو گھر چھوڑ کر مسجد کے پاس آئے اور کہا ربنا آ رہی ہوں کی اللہ میں نے بچوں کو یہاں اس لیے چھوڑا تھا کہ نماز قائم کرے اب یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے فج الم ورزک ہو میرے سمرات یا اللہ لوگوں کو ان کی طرف بھیج دے غریب ہو یا امیر ہو یہی حسرتیں لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے کہ یا اللہ میں وہاں چلا جاؤں میں وہاں چلا جاؤں یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر موڑ دے موڑا نہ اور یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما ساری دنیا میں اور اتنی اقسام کے پھل نظر نہیں آتے جتنے اکیلے مکہ میں نظر آتے ہیں اور کوئی پھل بھی مکہ میں پیدا نہیں ہوتا ادھر قربانیاں ہیں ادھر انعامات کی بارش ہے بچہ بڑا ہوا فلم نہ ما بڑا ماں جب تھوڑا کوشش کے طلب کے بڑا ہو گیا بھاگنے کے قابل ہو گیا کہا بیٹے انی ارا فلم میں انی ازبا ہو کا مجھے خواب میں نظر آیا کہ میں تجھے ذمہ کر رہا ہوں تیری کیا رائے ہے نہیں کہا کہ پکڑو بیٹے آؤ آؤٹنگ پہ چلتے ہیں آؤٹنگ پہ چلتے ہیں ذرا باہر چلتے ہیں چھری بغل میں چھپائی ہوئی ہو اور اچانک بچے کی توجہ ادھر ہو تو پکڑ کے لٹا کر کے زبا کر دیوے اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے ایسا نہیں کیا بلکہ کہا بیٹے آپ کا کیا خیال ہے ہیں افعل ما تومر یہ خیال والی بات نہیں یہاں خیال نہیں چلتے انبیاء کا خواب حکم ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے آپ اللہ کا حکم مانیں میں آپ کے ساتھ یہاں خیال کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہاں دل سے پوچھنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے جب ہاتھ میں آلہ کا حکم آ گیا ہے اب اس کو عمل کرنا ہے آپ کر دیجئے میں بالکل حاضر ہوں میں صبر کروں گا اللہ اکبر فلما اسلامہ پہلے کہا اسلم ابراہیم کو اسلم کہا یہاں اسلام کہا اسلم طالب علم بیٹھے ہیں تثنیہ کا سیگا ہے جب دونوں مسلمان ہو گئے دونوں کٹنے اور کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے دونوں اللہ کے سامنے ہینڈ اپ ہو گئے دونوں رب الجلال کے سامنے سرنڈر ہو گئے وہ طلجبین بچے کو ماتھے کے بل لٹا دیا ناد ابراہیم ہم نے آسمان سے آواز دی اے ابراہیم قد صدق تر رویا لوگ تو میرے شریح اور بادے آرڈر اور حکم کو نہیں مانتے تو تو میرے اشاروں پہ چل رہا اشارہ ہی کیا تھا نا یہ تو نہیں کہا ابراہیم بچے کو دماغ کرو یہ نہیں کہا اشارہ کیا کیوں اس لیے کہ اس بندے کو حکم کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اشارہ سی ہے لوگ میرے آرڈر نہیں مانتے اور تو میرے خواب کے اشارے کو پورا کرتا ہے کد سدر تو نے اپنا خواب پورا سچا کر دیا اللہ اکبر میرے عزیز بھائیو اپنے بچے اسی سال سے زیادہ عمر ہو اب تو سو سال ہو چکی ہوگی اور اتنی عمر میں بچہ ملا ہو اور اس کو جبا کرنے کا حکم ہو جائے اور کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے ہوتے تو صبر آ جاتا ہے کسی فائرنگ میں شہید ہو چکے ہوتے تو صبر آ جاتا ہے لیکن اکیلا اکلوتا بڑھے پے کا ساتھی اس کو اپنے ہاتھ سے دبا کرنا اکل مانتی ہے دل مانتا ہے برادری مانتی ہے کوئی نہیں مانتا لیکن ابراہیم علیہ السلات السلام جس کی اتباع کرنے کا حکم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ہمیں اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیا ان کو اپنے دل سے نہیں پوچھنا اپنی برادری مولوی اور پیر سے نہیں پوچھنا ان کو اللہ سے پوچھنا ہے اور کر گزرنا ہے یہ ان کی سیرت ہے یہ ان کی سیرت کا خلاصہ ہے اللہ اکبر میرے بھائیو آج ہم بکرا لاتے ہیں دمبا لاتے ہیں بیل اور گائ لاتے ہیں اور بڑے بڑے موٹے موٹے بڑے بڑے مہنگے مہنگے گلے میں ہار اور اس کے تصویریں فیس بک پر اور اس کے لیے بڑے روڈ پر پریزنٹیشن اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ عزیز بھائیوں اس کے پیچھے اصل فلسفہ کیا تھا بچے دبا کرنے کا اصل فلسفہ تھا اپنی اولادوں کو قربان کرنے کا وہ تو اللہ نے فضل کیا کہ ان کو دمبا دے دیا ورنہ اصل نیت کیا تھی بیٹوں کو قربان کرنے کا جب تک ہم بیٹوں کو قربان کرنے کے جذبے سے کام کرتے رہے پوری کائنات کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں رہی اور ہماری حکومت کے ماتحت کافر بھی سکون اختیار کرتے تھے مسلمان بھی سکون کے ساتھ رہتے تھے اور جب نے جب ہم نے بچوں اولادوں کو قربان کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا دنیا کی ڈور کافر کے ہاتھ میں آ گئی اس کے ماتحت نہ عیسائی اور یہودی ہندو سکون کے ساتھ ہیں اور نہ مسلمان سکون کے ساتھ پندرہ لاکھ مسلمان عراق اور افغانستان میں شہید کیے امن آیا سکون آیا وہاں پر ایمان ہوتا تو امن آتا اسلام ہوتا تو سلامتی آتی نہ ان کے پاس ایمان ہے نہ اسلام ہے وہ سلامتی اور امر کہاں سے لا سکتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں وہ دہشت گردی ہی لا سکتے ہیں اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیس مار کے خود شرکت فرمائی اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دائرے کو اور وسیع کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اور وسیع کیا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ وسیع کیا حتیہ کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی ہر ہر بچے کا وظیفہ جاری ہوتا تھا سکون تھا امن تھا آشتی تھی سلامتی تھی ہر جگہ پہ ہر مسلمان اور کافر سکون کے ساتھ رہتا تھا لیکن جب ہم نے باغور کافروں کو دے دی آج دیکھو دنیا میں کہیں بھی سکون نہیں یہ بچے کٹوانے کا فلسفہ وہ صحابہ اکرام کا تھا وہ رضی اللہ تعالی نہ چار چار بچے پیش کرتی ہے بیویوں کی بغلوں سے نکل کر حضرتیں ہندلا جا کر کے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں صحابہ کرام ان کی اولادیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتھا پھوٹ گیا دانت مبارک ٹوٹ گیا اس اسلام کو غلبہ کرنے کے لیے جب تک وہ جذبہ تھا اس وقت تک اسلام مسلمان کائنات رب الجلال کی عبادت کرتی تھی شرک ملیا میٹ ہوتا تھا اور جب ہم نے وہ گاڑی کا سٹیرنگ کافروں کو دے دیا اور اپنی دنیا سے محبت کرنے لگ گئے اور قربانی بکروں پر آ گئی بیٹوں کی قربانی بند کر دی پھر آج ہمالت ہماری حالت یہ ہے اور یہی رہے گی جب تک آپ اپنی اصل کی طرف واپس نہیں آ جاتے تو میرے بھائیوں قربانی بکرے کی کرو جذبہ اولاد کی قربانی کا ہو یہ سیرت کا خلاصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارہ کا وطالہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفی عطا فرمائے ہم